سزا رہنے دے خوف و اندیشہ تازی و سزا رہنے دے میرے گھونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مالک کے روز مقافات کو راضی کر لے ہاک میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے راج بل احترام قابل احترام جامعہ حیدری آخر پور میرس کے ویور مسلمانوں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب کے مدرسہ کے سالانہ جلسے میں جو آج आज جنوری انیس سو کو منعقد ہو رہا ہے اس میں آپ حضرات کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت باعث سعادت ہے اور اس تاریخی کانفرنس میں بڑے بڑے اکابر علماء کا وجود ہمارے لیے انتہائی فخر و مباہات کا باعث ہے میرے بھائیوں اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا کے ادوار گزرے ہیں ہر دور میں حق اور باطل کی اویزش رہی ہے جتنے بھی ادوار آئے ہیں باطل اور کفر کا مزاج ایک سا رہا ہے آج بھی کفر اور باطل کا وہی مزاج ہے جو پہلے ادوار کے کفر کا تھا اور حق کا مزاج بھی ہمیشہ ایک جیسا رہا وقت بڑا مختصر ہے باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اثر کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے میں بہت مختصر ہوں بات کر کے اجازت چاہوں گا آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ حق و صداقت کی آواز دلائل سے اٹھی ہے حق و صداقت کا پیغام دلائل کی روشنی میں پیش کیا گیا پیغمبروں نے دلائل کے انبار لگا دیے پیغمبروں نے دلائل کی جنگ لڑی قرآن پاک میں آپ بار بار یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں ان نفی زال کل آ یا ان اومی یا کلو ان نفیز اومی تو یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اور شواہد ہیں یہ عقل مندوں کے لیے اور دلائل کے اللہ تعالیٰ نے امبار لگا ہر صفحے پر دلیلیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے بلندی کی بھی دلائل پیش کیے بتوں کے خاتمہ کے بھی دلائل پیش کیے کفر جس شکل میں بھی آیا اس کا جواب اسی شکل میں دیا گیا آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا کفر یہ تھا کہ پانچ بزرگوں کے مجسمے بنائے جس کو قرآن پاک نے کہا ولا قرآن آلحا کو اس قوم نے پیغمبروں کے مجسمے بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا اولیاء کے مجسموں سے اللہ تعالی نے ان کو پیغمبر کے ذریعے جو پیغام سمجھایا وہ دلائل کا پیغام تھا اس میں گالی نہیں دی کسی کو برا نہیں کہا کسی کی پگڑی نہیں اچال بلکہ دلائل سے کہا کہ یہ مورتیاں اور یہ بت تمہیں نفع نہیں دے سکتے اس کی یہ دلیل کفر کسی دلیل کو تشلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو حضرت نو علیہ السلام نے دلائل کی جنگ لڑی اور کفر نے پیغمبر کو مارنے کا ارادہ کیا ہر دور کے کفر کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ دلائل کی جنگ ہار کر تشدد پر اتر آتا ہے اور باطل کی یہی طاقت عادت رہی ہے کہ وہ دلائل کی جنگ لڑتے لڑتے زبا بھی ہو جاتا ہے لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آتا صرف حضور علیہ السلام کے دور کی بات نہیں آپ دیکھیں حضرت زکری علیہ السلام نے توحید ولاحی کا پیغام پیش کیا تو کافروں نے دلائل ماننے کی بجائے پیغمبر کو آرے سے چیر ڈالا اور قرآن کو کہنا پڑا کہ ایک نبی کو نہیں چیلا گیا بلکہ یقتلون النبیین بغیر حق کے اٹھارہ ہزار پیغمبروں کو ضبع کر دیا تو ہید کے جرم پیغمبروں نے دلائل پیش کیے اور کافروں نے ان کو ذبح کر ڈالا دلیل کا جواب کبھی بھی کافر نے دلیل سے نہیں دی یا تو یہ ہو کہ پیغمبر دلیل پیش کرے کہ اللہ ایک ہے اور کافر دلیل سے ثابت کرے کہ اللہ ایک نہیں ہے ایسا نہیں پیغمبروں نے اپنے اپنے ادوار میں دلائل دیے رو علیہ السلام نے سارے نو سو سال دلائل دیے لیکن کافروں نے پیغمبر کی کوئی بات نہیں سنی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ اب جان ما ماں ہاضی تماسین التی انتم رہا ہاتھ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تو پیغمبر کو باپ نے گھر سے نکال دیا اور بادشاہ وقت نے دیکھا کہ ابراہیم کی دلیل کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کا جواب دینے کی بجائے اعلان کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو کالو ہر ریپو ہو سرو آ میرے ارکال دولت آگ کا چھپا جلاؤ پیگمبر کو آگ میں ڈالو حالانکہ یہ جواب نہیں تھا پیگمبر نے فرمایا یہ بت تمہاری باتیں کیسے سنتے ہیں یہ بت جن کے گندوں پر کلارا ہے ان سے پوچھو تمہارے ناک خان کس نے کاٹے یہ لاجت کی بات تھی یہ دلیل کی بات تھی یہ عقل کی بات تھی لیکن بادشاہ وقت نے اس کا جواب دلیل سے لینے کی بجائے پیغمبر کے لیے آگ جلائی اللہ کے رسول کو آگ میں ڈال دیا پیغمبر چالیس میل لمبی چوری آگ میں گر گیا لیکن پیغمبر اپنے موقعوں پر دلیل سے بات نہیں آیا آپ آگے بڑھے حضرت نوس علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دلائل کی جنگ لڑی لیکن جب فرعون دلائل کی جنگ سے شکست کھا گیا تو پیغمبر کو قتل کرنے پہ آ گیا پیغمبر نے ایک مناظرے کے ذریعے فرعون کو شکست دے دی مناظرے کے ذریعے فرعون کے جادوگروں کو شکست دے دی وہ جادوگر جو چند لمحے پہلے بادشاہ کے قریب تھے جب انہوں نے دلائل سنے تو بادشاہ کو چھوڑ کر اسلام کا وہ کلمہ پڑنے لگے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے لیکن بادشاہ اور کفر کا دہائی بعض نہ آیا پیغمبر کے قتل کے در پہ ہوا آپ بنی اسرائیل کے دور میں دیکھے کہ عیسیٰ اسلام نے دلائل پیش تو انہوں نے پیغمبر کو جیل میں ڈالا آپ حضرت حمضہ بن سب علیہ السلام کو دیکھے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے حق و صداقت کا پیغام دیا تو پیغمبر کو انہوں نے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکر قرآن نے اصحاب اور کے ساتھ کیا ہے کہ پیغمبر کنویں میں پیغمبر کنویں میں بنا دیتے رہے لیکن بادشاہ نے اس کنویں کو مٹی سے بند کر کے اللہ کے رسول کو زندہ دفن کر ڈالا اور کسی دلیل کا جواب نہیں دیا میرے بھائیوں حضور صلی اللہ اسلام کا دور آیا پیغمبر علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے دلائل پیش کیے کہ یہ تین سو ساٹھ پتھر کی مورتیاں تمہارا کچھ بھی کر سکتی تو بادشاہ وقت نے مکہ ابو جہل نے اس کو اپنی توہین سمجھا پیغمبر کو دھکے مارے صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا زمین زلیہ کی آنکھیں نکالی زبینہ کی چمڑی بھیڑی بلاؤ کو تپتی ریت پہ لٹایا پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے وہ قطر کو اترایا دار المدہ نے مشورہ کیا نمبر کو مکہ سے نکال دیا رسول اللہ مدینہ میں پہنچے آؤ تاریخ کے چہرے سے میں نکاب اتارنا چاہتا ہوں آگے چلیں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ میں آپ صحابہ کو دیکھیں کیسر روم کے سامنے صحابہ نے دلائل پیش کیے انہوں نے ان سے جنگ لڑی کس ایران کے سامنے صحابہ نے دلائل پیش کیے کہ تو غلط ہے اس نے دریل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے صحابہ کو سوا کر ڈالا صحابہ سے جنگیں لڑی صحابہ سے مقابلہ کیا آگے آئے سعید جویر نے دلائل سے کہا کہ حجاج تو ظالم ہے اس نے دلیل ماننے کی بجائے سعید جویر کو ہزاروں انسانوں کے سامنے زبا کر ڈالا ابو حنیفہ وقت سے کہا حلیفہ کہ تیرا موقف غلط ہے ابو حنیفہ نے دلائل سے بات ثابت کی لیکن ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا دلا اس کا جنازہ جیل سے اٹھا احمد بن حنبل نے خل قرآن کے مسئلے پہ دلائل پیش کیے بہت پیگبر کے, اس نبی کے عاشق احمد بن حنبل کو جیل میں چالیس روزانہ پشت میں مارتو ہے دلیل کا جواب نہیں دیتا آگے امام غزالی کو جنگلات میں پھرایا ابن تیمیہ کو دیکھیں اس نے تتائیوں کا مقابلہ کیا دلائل کی تنگ لڑی لیکن ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا اور جیل میں ڈالا تو جنازہ ابن تعمیر کا جیل سے اٹھا تین لاکھ اس لیکن کا جواب نہیں دیا کے میں شاہلی اللہ نے دلائل کے انبار لگائے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے دلائل کے انبار قاسم نوکی میں لگائے اس کو غدار قرار دیا گیا رشید احمد گنگوئی کو جیل میں ڈالا گیا شیخ الحمود الرشر کو شہر سے نکال دیا گیا دلائل کے بار اٹا شاہ بخاری نے لگائے اسے نو سال جیل کی سزا دے دی گئی دلائل کے بار حبیب رحمان ردیانوی نے لگائے تو اس کو دیکھو انیس سال جیل دلائل کے انباد عبد اللہ سندی نے لگائے اسے جیل میں ڈال دیا گیا دلائل کے انبار بڑے بڑے علامہ نے مجاحدوں نے لگائے مولانا تاج محمود نے لگائے اسے جیل میں ڈال دیا گیا دلائل کے انبار اب تو شکورت نے لگائے جیل میں جائے چودہ سدیاں بیت گئی کوئی کافر کوئی بادشاہ کوئی سردار دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا میرا یہ دور آیا کہ خمینی نے ابو بکر کو کافر کہا جنگلی میدان میں آیا وہ دلائل دیتا رہا اس نے ہم چوک میں دلائل دیے اس نے کہا میں دلیل سے کہتا ہوں شیا تم کا کرو عدالت میں آؤ سپریم کورٹ میں آؤ شیعہ الٹا لٹک گیا چاہیے تھا کہ کلینی جواب دیتا چاہیے تھا کلینی کے جواب دیتے لیکن انہوں نے اپنے کفل کی طرح اپنے ابا کی طرح جنگلی کے دلائل سے ہار کر اسے گولی مار کر, کر گیا, شہید کر کو پتا چلا حق کمال تھا اور باطل کمار حدیس ابا مجھے مجھے کہتے کہ کتنے اور آدمی مرواؤ گے مجھے اتنی پر تنقید کرتے ہیں لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ چودہ سو سال کی تاریخ لاؤ ایک تحریر بتاؤ جس میں خون نہ بہاؤ ہاں میں کتابیں کھولتا ہوں اگر خون کے بغیر تاریخیں کامیاب ہو سکتی تو پندرہ لاکھ انسان افغانستان کے پہاڑوں پہ جمان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو وطن چھڑانے کی بات تھی ستر ہزار انسان کشمیر میں جنگ, جنگ میں شہید ہو گئے ہندوؤں کے مقابلے میں تر تر پن کی تاریخ ختم نبوت چلی دس ہزار آدمیوں نے لاہور میں جانے شہادت نوش نہیں کیا میری جماعت ایک سو ستاسی نوجوان بائیس فروری انیس سو نبے مولانا اکرواد کی شہادت سے لے کر آج تک شہید ہوئے ایک سو نوجوان کتنے نوجوان اس ایک سو نوجوانوں کی شہادت کس جرم میں ہوئی افغانستان کے لوگ پندرہ لاکھ انسان روس کو نکالنے کی وجہ سے شہید ہوئے کشمیر کے مجاہد انڈیا کو نکالنے کے لیے شہید ہوئے لیکن میری جماعت کے ایک سو ستاسی آدمی اس سے دکس قدم آگے بڑھ کر اس لیے شہید ہوئے کہ صدیق کماروں سے پیمبر ہیں اس لیے شہید ہوئے کہ عائشہ میری ماں ہے تلاٹ کے لیے نہیں مرے ایجنسوں کے لیے نہیں مرے پرمٹوں کے لیے نہیں مرے ووٹروں کے لیے نہیں مرے ایک سو ستاسی آدمی شہید ہوئے اور تحریکیں صدیوں تک چلتی ہیں تاریخوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چند سالوں کے بعد کامیاب ہو جائیں میں مطمئن ہوں کہ سپاہی سہالا کی تاریخ کوئی ضروری نہیں کہ میری زندگی میں کامیاب ہو جائے میں ذبا کر دیا جاؤں میں دنیا سے چلا جاؤں میری لاش کے ٹکڑے سے میں بکھر جائیں آگم تارک اور علی شیر حیدری شہید ہو جائے اور نئی قیادت آئے وہ بھی صحابہ کی عظمت کو سینے سے لگائے وہ بھی شہید ہو جائے پھر تیسری قیادت آئے وہ بھی شہید ہو جائے حتیٰ کہ ایک حوشی بچہ اس جماعت کی قیادت کرے اور وہ بھی میدان میں آئے اور ایک چھوٹا سا بچہ کمی بچہ وہ بھی ابو بکر کی عزت کے لیے کفن سن پہ پور پر آئے وہ بھی گما کر دیا جائے میں تب بھی مطمئن ہوں کہ آج نہیں پچاس سال میں نہیں ایک صدی میں نہیں دو صدیوں کے میں اندر نہیں وہ جان تو جانی ہے ہسپتال میں جانی ہے میں جانی ہے مستر موت پہ جانی ہے اگر یہ چلی جائے عائشہ کے لیے تو غم کیا ہے ابو بکر کے لیے جائے تو غم کیا ہے عمر کے لیے جائے تو غم کیا ہے تاریخ چلتی رہے گی شیلو ایک سو سے ستاسی رہی ایک لاکھ ستاسی ہزار بچے زمر کرا کے بھی میں تیرے کھر کے اعلان سے بات نہیں آ رہا جلوس جیسی تحریک نہیں کہ کلرک جلوس نکالتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ بڑھ گئی تو گھر کو آگئے میری یہ تحریک نہیں میری تحریک ہے کہ شیو تم کافر ہو کافر ہو تم خیر نہیں پہننے تم کافر ہو اور کرون و سنت کے دلال سے کافر ہو اگر تم کافر نہیں ہو تو دلیل کا جواب دلیل سے دو لیکن دلیل کا جواب دلیل سے دینا تمہاری عادت نہیں ہے تمہارے اباؤ اجداد کی عادت نہیں ہے تمہارے اباؤ اجداد کی اگر تم دلیل کا جواب دلیل سے دے دو تو تم کافر کیسے ہوئے کافر تو آپ کس عادت کا نہیں ہوتا کافر تو دلیل کے جواب میں گولی مارتا اور تمہاری مثال اس زخمی شانت کی ہے کہ جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو زیادہ کاٹتا اب تمہارا کفر زیادہ واضح ہو رہا ہے تو تم زیادہ کاٹ رہے کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بے نظیر صاحب نے اعلان کیا کہ شیعہ اور سنی فساد بہت بڑھ گیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ دینی مدارس کا نصاب تبدیل کر دیا جائے بہانا تو ٹھہرا بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ بے چا پورا کر لینا تجربہ اس چا میں بیٹھے ہو میری سو پہن چھوڑا ہے بھائی نصاب تبدیل کرنا کس لیے کہ شیعہ سنی فساد بڑھ گئے پتا نہیں کون سا الو کا پٹھا ہے جو جن کو یہ سلاح دے رہا ہے لڑائی شیعہ سنی کی ہے نصاب مدرسوں کا تبدیل کرنا کہتے ہیں کہ مدارس عربیہ کا نصاب اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ مدارس کے نصاب کو عادت کرایا جائے عادت پیسوں کو مدارس کے پیسوں کے تم مامنے لگتے ہو مامنے تم نے دیا کیا ہے مدرسوں کو آڈر کریں گے اللہ کا شکر ہے کہ تم مدارس کے پیچھے پڑے ہو اس لیے کہ مدارس میں چھبیس ہزار مدرسے ہیں ان میں چھ ہزار سپاہی صاحبہ کے ساتھ ہیں اب تو ٹھہرو اب تم نے پورے مدارس کی بات کیا تو اب سارے ہمارے ساتھ اب سارے اب <تصفح> سارے بی بی جی اور آ چلو جو مدرسے کا موت میری بات نہیں سنتا تھا اب مجھ سے پوچھتا ہے تحریک کب چلے گی حکمرانوں تمہیں بڑے بڑے عقل مند مشیر ملے بہت اچھا ایسے بے وقوفوں سے ایک اور بے وقوف تمہیں ملا گورنر پنجاب اس جیسا الو کا پٹھائی کوئی نہیں ایسا کہتا ہے مدارس سے عربیہ کو کنٹرول کریں گے کیا کنٹرول کرو گے کہتا ہے گرو پان دیتے ہیں پھر ختم ہو جائے گی پھر کچل دوں گا تیرا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آہ! آہ! اور حکمرانہ بی, بی جی سنو تو ٹھہرو تیرے ابا جی بھی آئے تھے تیرے اور میں نے تیرے ابا جی سے کہا تھا کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا آہ! کان رکھتا ہے دریا کی روانی پہ نہ جا ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں طوفانی ابھارا کرتے ہیں طوفانی دبویا کرتے ہیں کہتے جناب ٹھہرو مدارس کو ہاتھ تو لگا کر دیکھو پاکستان میں چھبیس ہزار مدرسے ہیں چھبیس ہزار میں آج بے نظیر اور اس کے وزیروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مدرسے میں قدم رکھ کے دکھاؤ ایک میں ایک مدرسے اگر تمہاری شکل الوؤں کی نہ بنا دی تو میرا نام سنا بابا تبدیل کرنے آئے اس کا علاج کوشی کیا جائے اس کا علاج ہو اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے میرا زمہ زمہ اور جو آدمی نثال تبدیل کرنے آئے اس کی پٹائی کروں سب سے پہلے چاہے ڈی سی ہو چاہے ایس پی ہو چاہے کوئی ہو جو آئے نا کیا کرنا ہے ڈر کے اسے جوارش پپوش کھلانی آ. جوارش پپوش باندھتے ہوں جی بڑا جوارش پاپوش کسے کہتے ہیں جتیاں جوتیاں, جوتیاں. <laughs> یہ فارسی میں جوارش کس کو کہتے ہیں پاپوش کہتے ہیں جوتے کو جوتوں کی جو جوارش ہے جانتے ہو جب کوئی آدمی مدرسے میں آئے تو کیا کرنا ہے جوارش پاپوش کھلانی ہے کیا کرنی ہے اور جتنے افسر آئے ہر ایک کو کھلانی ہے اور ان کا پورا پورا علاج کرنا ہے تاکہ ہاضمہ درست ہو کر جائے ٹھیک ہے اور مورانا علی شیر حیدری کا داخلہ کہاں بند ہے سندھ میں سبحان اللہ ایسے بے وقف کوئی نہیں آئے ایسے بے وقوف کہتے اپنے گھر میں داخلہ بند ہمارے گھر میں داخل بند ہے تو اپنے گھر میں جگہ دے گے آدمی کا داخلہ بند ہے تو تم اپنے گھر میں جگہ دے دو یہ صوبہ سندھ انڈ انڈیا میں تو نہیں ہے یہ تو پاکستان میں ہے کہتے تمہارے اپنے صوبے میں داخلہ بند تو تم نے اس داخلہ بندی کا حشر دیکھ لیا شیر حیدری یہاں ہے یا نہیں ہے تو یہ پابندی تمہارے منہ پر پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے تو کیا, کیا, کیا تم نے پابندی لگا کر سندھ کے دانوں اور حکمرانوں علی شہر حیدری کی طرف بری نگاہ ہے گی تو تمہیں قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیں گے اور میں تو تھوڑا آخری بات کہتا ہوں بھائی چوبیس مارچ کو مینار پاکستان لاہور میں حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے اس کی تیاری کرو گے اپنے اپنے شہروں میں چاکنگ کرو گے تیاری کرو گے پورے علاقوں میں جاؤ گے ایک ایک بستی میں جاؤ گے ایک ایک علاقے میں جاؤ گے اور اس کے لیے تیاری جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں چاکنگ کرو گے چاکنگ ہر شہر میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں چوبیس مارچ کی آج ہی سے چاکنگ کریں آخر تعلق